میں یہ سوچیے گھنٹے میں وہاں ہی بیٹھے بولتا ہے ختم ہو چار کر رہا ہے بعض آدمی نے شیلشک اس پر دم دیا جو اسلام کے لیے آسلک لیا ہے جا رہی نہیں جاتے تک آواز آپ آ رہی ہیں بدمیز رسم القیم سلسلے میں عدالت کو الگ کے لیے رکھنا چاہیے جو بند کے اخبار ہے کہ جو بند قصبے کے ایک چودھری نے کہا کہ مجھے میری دشمیرہ کا ممبر بنایا جائے بروکن بنایا میرے سُنا کروکن تو ایک سالے آدمی بکراس والے آدمی کو بناتے تھے نئے سالے بھی ہو ایل ایل بھی ہو پھر بکراس والا کوئی چیز اس کو دیا تو نہیں چاہیے اور مقامی چھوڑ دیا آدمی اس کو ایک جگہ بنا ہوا میں گروپ بن اگر گنگوئی کوشید مطلب گنگوئی کا مطلب میں سرپرست ہوتے تھے انہوں نے کہا کہ اس کا بندہ نہیں دیتے گرکل اس کو بندے میں نہیں اس کا اتنا ہنگام کیا کہ اس بات کا خطرہ ہوا کہ وہ بند بند بن بن ہو جائے مدرسہ بند ہو بڑی اس کے برباد حضرت بغیر شدید ساتھی صاحب اور اب گزارے بات ہے کہ میں نے خط دیکھا بغیر سیمنٹ کسوری صاحب کیا حضرت کی اکیلا آدمی ہے فیصلہ تو اکثریت سے ہوا کرتا ہے وائلس وغیرہ ممبر نہ بنایا جائے اس بات سے کھٹ رہا ہے کہیں مدرسہ ہی نہ ختم ہو جائے گا کیا آزاد کی شرطیں بچیں گے اس کو رکن بنا دیں فیصلہ تو ایسے بھی کثرت رہا ورنہ خطرہ اس بات ہے کہ مدرسہ ہی ختم ہے ہوحمد اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ادوین چندولی جی محمد اللہ علیہ نے اجوار کیا کہ ہمارے نزدیک مدرسہ چلانا قدر مقصود ہی نہیں ہمارے نزدیک مقصود رضا الہی ہے اور غیر معیاری آدمی کو بنا کر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو بول لینا ہے بنانے سے درجہ ختم ہو گیا تو میں اللہ غروب کہوں گا کہ یا اللہ ان شرقے اللہ کے شرط مدرسہ ختم ہوا میں الگ بہت یاد کے مودی صاحبان سازی صاحبان کا مقصد ان سے ہوتی ہے اخلاقت ہوتی ہے اگر ان لوگ باتیں حاصل نہیں ہو رہی ہیں اگر کسی دلی جیت کے چلانے سے اللہ کی رضا اور آخرت کی سجاعت حاصل ہو رہی ہے تو سر سے دینی ہے ہی نہیں دینی ہے دینی نام بھی دینی آفس میں لائی نہیں آخرت نہیں دی اس لیے کسی چیز کو گزراتے ہوئے اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ الگار مل جائے گی یا نہیں مل جائے گی یعنی ہمارے سلسلے کے جو لکسی بنی تھی نا پڑھ ساتے سے پہلے پڑھا وہ بنایا قتبہ ادارہ شخصیاظ نے بنایا کیمپ بنایا میں یہ نمائشی ترتیب ہے ہمارے کے میں نہیں ہے آپ پیکل چل گھر یا سائیکل موٹر سائیکل پر بیٹھ کر آدمی کے گھر تک جائیں مقابلے طرف آشی کے حال کر کے اس کو وہاں مدد پہنچا کر آئیں میں لگانا اور گرموں کو جمع کرنا اور چکم لگانا یہ بات نہ کریں آپ اس سلسلے کا تعارف کرنا چاہتے ہیں کہ میں کب مطلب سامنے بات آ رہا ہوں ہماری پاس سامنے آنے کی ضرورت ہی مسلمان آیا تقریب میں تقریب دفعہ کرے بس میں کی کہ لوگ بے نبازی جب ہیں تو ان کے مگر خدل عمال کی تعلیم کریں تاکہ ہم بازہ بنے فضل اعمال really, کی تعلیم کریں مال کی زبان ہو گئی ان سے لیگ الحاظ بدلا کریں کہ وہاں جمع ہے محل کرنے کے درمیان کام کرو ان کو بلائے ماحول بنائے ان کے لیے کسان احتیاط کریں اس بات کو سمجھائیں کہ اصلی وسائل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اور مسائل کا حل کہاں پر مسائل پیدا ہوتے ہیں معصیت سے مسائل معصیت سے پیدا ہوتے ہیں مصائل اور ان کا حال توبہ پہ ہے اور آباد کو روش کرنے میں ہے بات سمجھائیں اللہ پاک بلاؤں کو دبا کرتا ہے دبا کرتا ہے دعاؤں کی قوت سے ستیہ کی تعزیت سے جی کا مطابق قائب اور اس کا خلاف فصوص کرنے سے کہا کہ گنج گدو گئے میں سے اور مقامی آدمی کی گندم کاٹ رہے گی اس نے کہا کہ گرو کو زندم کاٹو نیچے سے کاٹو کہ میرا غصہ خراب ہوتا ہے اس سے جواب میں کہا کے سترہ وہاں زبر کیے تھے اٹھارہ وجہ سے ہو جاؤ ٹھیک ہو جاؤ ایسے تھوڑا حالات نہیں جائے وہ لسل تو وہ لکھم لسم و تش ایسے حالات نہیں آئے اللہ باد میں جنر بھائی جی ہماری راستے پر چلتے ہوئی ہے گاڑی پارکنگ ہے چاروں چروٹ میں اچانک ربی دیکھ رہا ہوں تو کیا چار کردی ابھی تھا بند یادود ناگوسی رحمد اللہ جو بند کے پہلے شب لذیذ ہیں یہ خود بسویز ہے ایسے انہوں نے کہا کہ جو میں تعاون کی وبا آنے والی ہے اور لوگوں کو چاہیے کہ سب کا خیرات خراب نکالیں تاکہ اللہ سوال اللہ بڑے وبا کو خراب لوگوں نے کہا کہ مدرسے تو پیسوں مضروت ہوگی غلط کی پیسوں مضبوط ہوگی اس کے لیے مریض نے ڈر گیا تو کہہ کر وہ پھر انہیں کوئی لکھٹ بنا دی تو کیا اسے چل لوگ تو آدمی آ کر کھا تو لوگ نہیں کہتے ہیں تم کو ہوا جلال اور نکاشا ان نے کہ کیا وہ اور جو کے لوگ بھی یا تو اس کا خاندان سارے کے سارے جاتے بیٹھے بس آؤٹ اور بھائی عام طور لوگ مرے پھر ان کے خاندان کے لوگ وہ بھی شادی فیصلہ ادائی رہا برسے سارے کے سارے جو ہے نا عذاب کے دانے پر کھڑے ہیں ہم آپ ہمارے آپ سارے کے سارے عذاب کے دانے پر تو بہت زیادہ آج کا وقاعت ہونے کا اور اپنے گراؤں کے اعتراف کا آج کل کسی طرح بطور یہ ہوں نہ اللہ پر کے بار کا تعلق ہے بخش کے بچت کے جانچ پھوٹنے کے علاج پیدا کر رہا ہے نشے کی ادا بھی سے نہیں ہوئی مختلف لوگوں نے اطلاع پہنچائی ان کی ابداد کو ہو جائی کہ کراچی میں کسی عورت نے خواب دیکھا رابطہ کیا تھا ملی ہے صبح و شخص پڑھنے کا ہے اس سے لاپ کرے گا صبح و شخص پڑھنے کی بڑی مشق ہے ضرور اس سے لاپ کرے گا لیکن تو دور صلی اللہ علیہ ستنے سرح و شخص کے مضامین کی طرف توجہ کیا آٹھ دس میں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا ہوا ہے کہ ڈرس کی اصلاح کرنی چاہیے لیکن پھل ہمارا مجبورہ وہ تقواہ ہے اللہ پاک نے اپنے پیغام کے ذریعے سے تقویٰ کیا چیز ہے کس کو مجبور کیا چیز ہے اس کے بارے میں اللہ کے بار تعالیٰ نے بتا دیا ہے اور ہر آدمی کو سمجھ ہیں کہ مشکل مجبور نہیں ہے وہ کیا ہے پروزگاری کیا ہے کس کو کیا ہے جنام کیا ہے یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے اس عام آدمی سمجھ رہا ہے قبلا امن دسا مہا من دسہ تقبا والے کا الزام جو ہے تو وہ کامیابی ہے اور اس کا حل والے کا الزام جو ہے وہ تباہی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کوئی مشکل مضبوط نہیں ہے تو اس کو بیارے خیال سمجھ سکتا اور مضبوط صاحب نے بیان کیا مضبوط کی لوگ تو بعد وہ واقعہ بیان کیا کرتے ہیں تاکہ اپنے مثال سامنے آ جائے تو انسانوں کو پتہ چل جائے کہ کیا ہوا کیا انجام ہوا تو اس تو قو سبوت کی ہم لوگوں میں مثال دین کرتے ہیں بہت اچھا ہے کیا ہے مکان سل کا ہے نہ دن ہے اور سب کیا ادب نما لے کا کوئی نمبر چل رہا مثال بیان کرتے ہیں ان کی طرف بھی پیغام آیا تھا بہت سے انہوں نے رج تھا اور بہت تھا ہم نے بہت زیادہ کیا یہاں تک کہ اس کے بعد میں اسے ناگروٹ کر دیا تو ہم آپ کو بتایا ایک اور تو مجھے کسی بڑھ کے اور تحید تھا میرے کو تو میں نے کہا کہ کچھ فائدہ نہیں پڑھنے کا کچھ فائدہ جب تک یہ گھر میں باسیت کے اور کے سامان میں نکالیں یہ کیبل تو ہم نے رکھے کتاب لے سو نہیں تو تقسیم تفصیل کی ٹھیک مکمل کرنے کا استعمال ماں بول رہا آپ نے گھروں میں سی کے گنا کے سامان دن سو اور اس کام زندگی کی ضرورت سمجھ میں آج اپنے ساتھیوں کو گاؤں ہے یہ لوگ ہیں گھروں میں ڈلیوری نے یار کرتے ہوں عمرے کرتے ہوں نمازے پڑھتے ہوں ذکر کرتے ہوں تفصیلات پڑھتے ہوں روزے رکھتے ہوں ان کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس آماد ہے ایمان ان کا تعلق یہ نقل ایمان ہے مبتلا ہے اور نسل امر ایمان جو ہے نقص و آماد اس کا اس کا ذرا نہیں کر سکتے باتے تو نہیں کر سکتے ہراش ڈیمانا بات آپ تھوڑا ہوتے ہیں یا کوئی روکو تو دیکھ میں اس بات روکے میں خدا کرے کہ میرے پاس کوئی بھی رہے آپ آیا ہی نہ کریں میں چلا بٹے جاج اسٹور کے ساتھ دروارہ کروں کے ساتھ سروارہ کروں کوئی بھی نہ آیا میرے پاس بلایا تھا بزر پارٹی والا ایک جنازہ میں نے موجود صاحب سے پڑھنے سے نہ پڑا سب کا تو فوٹو باقی لوگ پڑھتے لکھے سب کے تعلیم اس بات کو پکڑا ہوا ہے مفتی کو شیب العزیز تصویروں کو چلنے کے کام کو جائز بنے کے تصیبوں کو بیان کر لے یہ تو بازیت کا شکار ہو گیا ہم پرانے لوگ ان کے پیچھے کیسے چلیں ٹالا ہم تو تصدیق پر ہیں جب سر بھاری اجنڈا دیں تو بات جی میرے اوپر کپڑ گیا ڈالا جائے ساتھ بھی میرے گھر پر کفن نہیں تھا سواری اوپر ہزاروں لاکھوں روپیہ لگا کی تقسیم کی ہے موت کے بعد کپر نہیں ہوئی اور کپڑے تو, تو کہ ضروری چیز نہیں کرنا تھوڑا مزے ہو کپڑا لیکن کپڑا میں آپ نے سن کے کہ مجھے ایک افر ہوا آج مجھے اس سے حکومت کی نوکری نہ کی کون سی حکومت کی آفات کا یہی بات ہے ساتھ ایکس طرح آئے ہوئے تھے انہوں نے بدنی منورا سے نکال دی بہت جگہ پر ربزہ بستی تھی گئے اور ایک لیا اور ایک خود اور کبھی کبھی کوئی خدمت کے لیے یاد میں آ جاتا تھا کہ آپ کی دعا لینے کے لیے آج کی تبدیل دینے کے لیے میں رہ رہا ہوں کوئی یاد میں آ جاتا تھا ان دنوں اس طرح ہوا کہ کوئی بھی نہیں ہے جو آفات کا وقت آ گھر والی بڑی پریشان ہے جب کیا ہوگا اناس اس طرح ہے کہ پریشان نہ ہونا ہم چار آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور حضور صدر نے بھرمایا تھا کہ تند میں سے ایک آدمی کی وفات جہبان میں ہو اور اور کے دفن کے لیے میرے صحابہ کی ایک جمع آئی پہلے تین آدمی وفات ہو گیا ابانہ میں ہی لہٰذا آپ جنازے کے لوگ پوچھیں گے تو بکری گوا کر لے اور کھانا تیار کر لے اور جب کابل آ جائے گا تو ان کو کہہ دینا کہ تمہارے بھائی کی وفات ہو گئی ہے میرے کھانا کھا لیں کہ کفن کا بندوبست کر لیں کفن وہ آدمی ڈر ہے جس نے کہ وہ گھومت کی نوکری نہ کیس پر آج کے دن آتے ہی ہو گئے کابلت سارے گزر گیا کو قابل آتے ہی نہیں اس لیے کابل آتے آئے جب بات ہو گئی میں باہر نہیں تھی دیکھیں گھر کرسی نہیں رہی ہے پشندوں کو کافل آئے کابلا جب پاس پہنچا تو یہ ابد اللہ بنا بادلہ قائب سے آ رہا تھا. آ رہا. میں نے کہا کہ آپ کے بھائی جو بات ہو گئی انہوں نے اس لیے کھانا آپ کو کھا لیں پھر بس اور تفن و بات ملے جسے حکومت کی نوکری میں کئی بھگوان میں, میں نے اپنے کو کر کے اور اپنی آمنی سے یہ اپنے لیے کپڑا تیار کیا تھا تو وہ لوگ ہائی پر جاتے ہی ہے اپنا کپڑا لے کر جاتے تو کاموں میں ڈبویا جائے کو انٹ کے لیے جاتے کپڑے کپڑوں موجود ہے انہوں نے اپنا کپڑا دیا اس پر کی اس نے پسند ہم نے تو مسلک کے روز کو نسل کے قوض کرنے کو اور مسلق کے ابرائی مرد منستا کرتا تھا اور کسی غور سے کسی کو نہیں لاتے لیکن میں سارا صاحب سے خاص ہوں کہ آپ آپ تو پریشان نہ ہوا کرے الحمدللہ ہمارا سلسلہ جدا نہیں پھیلے گا اور والے بھی کچھ ایسا چلنے کے بعد پاگیں گے ٹھیک ہے جہاں تک اچھا منتخب افراد رہیں گے یہ وہ لوگ ہوں گے جو آج پتھر پر چلنے کے لیے خبر پانے ساحل میں جب جات ہوتا تھا نا تو چار آدمی جو ہے کابل فکینت کا آگے کھڑے ہوتے تھے تابوت سکینہ جائے مصر اسلام کا صدوق تھا اس میں توغال کی کپتیاں مصر اسلام کا چوبا مصر کا آسا یہ رکھا ہوتا تھا اور یہ خاص سفر رکھتا ہوں اس وقت بھی یاد ہوتا ہے سب سے آگے کابوت سکیرن کو رکھا جاتا ہے اور تابوت سکیرن کے آگے چار افراد کھڑے ہوئے ہوتے تھے یہ چار افراد وہ ہوتے تھے کہ جن کا جنہوں نے مصروفات کی نیت کی اس کا اعلان کیا تھا کہ وسیع کو نے کے گئے انہوں نے بہت کی نیت کرنی تابوزی سکیر باقی مضبوط روپئے ٹنگے ٹنگیں گے یہ دور جائے اپنا کام یہ سر کا درد ٹھیک ہو گیا جی بہ سال سے جھگڑے ہیں ٹھیک ہو گئے کس کے لیے اگر آپ آ رہے ہوں بیماری ٹھیک ہو جائے گی کاروبار چل پڑے گی فارش کی نیتیں نہیں ہوا اس پر پر آ گئے اس پر آ گئے تو اللہ مبارک اللہ دنیا کو ریلیز کر کے لوہی بنا کر قدوں میں ڈالیں گے آپ اس کو ٹھوکر ماریں گے اور ناگ رگٹ کیا ہے عدیش تری کے ساتھ ما وہ ناک رگڑتی ہوئی آئے گی کہ دنیا تو چلی پیچھے پڑے تو نہیں اس کو تو اپنا غلام بنا نوکر بنا اس کا اور کو جتھ منہ میں موڑے فسٹ بھی تو, تو اس کی نوکر بن جا تو گا سے منہ موڑے تو اس کی نوکر بن جا اور جب اس کو اس کو ٹھوکر لگائے گا تو وہ یہ ناک رگڑتی ہوئی آئے گی راگیما یہ پاک نہ رگڑ مالی خلاف ہے جی کوئی بات پوچھتی آپ کو پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کی کی پر رخلاق سے شوارت گاڑی بڑھاؤ اور اونچے کٹاؤ اس کی ایک تشریح علیحدیز کرتے ہیں کہ اس میں کٹانے کی گنجائش نہیں رکھی گئی بڑھاؤ کا لفظ آیا کیا کٹانے کی گنجائش نہیں جتنی بڑھے گی ہمارے سرب پر جمع ہے ہمارے حدیث کی تصویر صابہ اکرام کے عمل کی روشنی لے سکتے ہیں صابۂ کر دیا اور عمل کیا عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر جولام کے بہت بڑے مفتی ہیں حضور صلی اللہ دنیا سے کے روشید لے جانے کے بعد فتویٰ نے فتوا نہیں دیا کرتے فتویٰ عبداللہ بن عمر دیا اور کبھی ان کے فتح پر اگر ان کو کوئی بات نظر آئے تو اس کی اس مسکرنے کے لیے فرما دیتے تھے اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ عبداللہ بھی انہوں نے بہت سخت فتو دیکھا ہے ایک جیسے ثابت ہے ان کا فتو گرم ہوتا ہے ان کا بہت ہوتا تھا بہت سخت ہوتا تھا وہ فرما دیتے ہیں کہ یہ اس آدمی جن دونوں کے درمیان والے راستے پر فتو دیا گیا تو یہ زیادہ اچھا ہو کہ وہ قابل عمل ہوتا ہے ان کا فتویٰ بہت سخت ہوتا ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے حج کیا اور جب حج کا مکمل ہوا تو ہم نے سر منڈایا سر منڈایا حلق کیا حلق کرنے کے بعد اپنی گاڑی ابھر کے سگھی اور پکڑی اور جو آدھے سے بڑھ رہی تھی تو حجام سے کہا کہ اگلے کو تلاش تھا یہ جو ہے تو مٹی سے زیادہ سے تلاش کرتے ہیں اس کے سابت پہلے سورت الجمال کا مسئلہ کیا ہے کہ حادیز پر عمل کرنا ہے صابہ اکرام کی رامل کی روشنی یہ تو سبش رام ان سے پہلے شاگرد ہوئے ہیں پہلے عدیش کا طریقہ کار یہ ہے کہ حدیث پر عمل کرنا ہے حدیث کو جتے ہوئے سوچ یہ تو اس میں کہ حدیث پر عمل کرنا ہے اپنی سی اس کا مطلب یہ ہوا تو اس پر عمل کریں گے تو اپنی تشریف. کریں گے اور مارا ترکے کار پر عمل کریں گے تو شیشادہ سلیں گے شاش کا میں یہ فرق ہے اب رف یہ دیں اگر امین انتظار تو ہمری مالکی بھی ہمری اور شابی بھی کرتے ہیں نا لیکن وہ جو ہیں وہ قلع ہیں اور غیر غیرمقلد ہونے کی خطے اور غلط نہیں ہیں جبکہ غیر مقد ہونے کی خطیں اور غلا ہیں اور وجہ یہ ہے کہ تشریح کرتے ہیں اپنی یا اپنی کرتے اپنے بولی صاحب کی کرتے ہیں یا اگر بہت آگے بڑھ جائیں تو امر حسین بٹالوی کی کرتے ہیں ہندوستان والے جو کہ انگریزوں کے زمانے میں تاریخ چلانے والے پہلے عزیز کے عربوں میں جو غیر مقدم کی تاریخ ہے تو قابل چوکانی کی تشریح کرتے ہیں ہندوستان والے امر حسین بٹالوی کی تشریح پر عمل کر رہے ہیں سعودیہ والے قادی چوکانی کی تشریح پر عمل کر رہے ہیں عزیز کو اور آگے بڑھ گئے تو امام نے دہلی کی تشریح پر عمل کر نہیں احمد نے عمل تو عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر مسعود عبد اللہ بنو نہیں یہ رسالے واقعی میں نے لکھوایا تھا اس میں یہ ڈاکٹر محفوظ نجیز صاحب آپ رسالے کے رکن ہیں کہ نہیں ہے رسالے کے رکن ہو کہ نہیں ہے رسالے کا رکن ہو اچھا میں نے لکھوایا تھا واقعہ کہ سعود جی حکومت آ گئی ہے یعنی کہ پہلے جو ہیں کاز الفظا وہ شیخ وحبہ ہیں یہ ایک انقلاب ہے جو آیا تھا احباب محمد ابواب نجودی کی تاریخ ہے رجس کے علاقے میں چلی جریاض کا علاقہ جو نہیں رجت کا علاقہ اس میں اس تاریخ کا جو جن لوگوں پر اصل ہوا ہے تو اس میں ایک ہے سعود کا خاندان ہے سعود کے خاندان نسل دیا یہ وہاں کے مقامی ملک چوری تھے اور اکڑے باہم لوگ تھے تو شہر محمد اللہ غلام صاحب کی جو وفات ہو گئی اور شیخ سعود کی جو وفات ہو گئی ان کے بیٹے اب لذیذ اب بڑے بڑا زبردست جمزور باہمت آدمی کے اور نے حکومت کھائی تھی تو اس وقت فیصلہ ہوا تھا کہ انتظامیہ جو ہے وہ آل فوج میں ہوگی اور قضا جو ہے وہ عال شیخان موجود جواب ہے خزان میں اور انتظامیہ دیا جا جو جوابی ہوگی جو کہتے ہیں ابھی تک قضا عال شیخ میں سیاست میں بھی پہلے کے ایشور کیا قابل قزا ہے وہ شیخ محبت ہے کہ ہم بتنے مذاکرات بنے ہو رہے ہیں بکیل نے سارے اس نے فروائے قبروں کو مسپال کر کے زمین سنوائی کیا پھر اس نے کہا کہ جو حضور اصل کا روزہ شریف ہے اس کو گبد بھی توڑوا ہو اس نے کہا کہ اس کو میں تب توڑوں گا جب دنیا اسلام کے علما کو تم مطمئن کرو گے اس نے ساری دنیا اسلام کے علما کے وقوف کروائے مصر کا وقت دیا ہندوستان کا وقت دیا اس وقت پاکستان نہیں بنا ہوا تھا کے وقت جو تھا تو اس کی قیادت کر رہے تھے جو بند کے جو مفتی تھے مفتی. مفتی فیصلہ صاحب رحمۃ اللہ جی مطلب ان کے صدر بھی تھے اور وہی ہے اس کے وقت کے قائد اور نائب قائد جو تھے وہ فواج اجمیری محمد اللہ علیہ کی جی جو ہے درگاہ کے گز نشین مولانا ندید صاحب تھے اس زمانے میں جو بندی کوئی بھی اختلاف نہیں اس طرح تھا وہاں کی گزین نشین جو ہے وہ جمی طلبا اہم تھا نازم چرن کے گہرا وہ ہوا کرتا ان ہزار جو پہنچا اس پر آآ آآ بات پیش ہوئی شیخ شیخوابہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جمع خزرا کو توڑا جائے اور حضور کے روزے پر جو تعمیر ہے اس کو ہٹایا جائے آخرس طریقے پر آپ کہتے ہیں کہ حضور صلیم کے بیسری ہے اسے فرمایا گیا ہے کہ اس کو قبروں پر تعمیر نہ چھوڑی جائے تو آپ سعود نے علامہ کی طرف مو کیا کہ اب آپ بھاگی جن نے اسلام کو علما اس کی بات کا جواب دیں ساری دنیا اسلام والوں نے گھر سے پہلے دو بند والے جواب دیں اس کا موقع فیض اللہ صاحب سے کہا گیا تو انہوں نے بات شروع کرنے کے لیے معین الدین صاحب سے کہا بات تفریحہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ نومبر سے بات شروع کرائی جائے کہ بات چل پڑے پھر اس کو الگ حالات مشکل ہو تو پھر پڑے بہت سے بولیں میں نے میری صاحب سے آ کے آپ جواب دیں انہوں نے کہا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشراء و بشرا صاحبۂ اکرام ہیں عبد صدیق عبد و فاروق حضرت اسمان علی رضی اللہ فروباد اجدور باد اشرام بشراہ صاحبہ اکرام نے تعمیر شدہ جگہ پر دفن کیا تھا تعمیر کو ہٹانے والے جو حدیث کروائے تو انہوں نے کہا کہ ان کو اشرم بشرف صاحبہ اکرام نے اپنے ہاتھ میں تعمیر شدہ جگہ پر دفن کیا تھا تو اس پر شیخ بابا بڑا کٹے تو میں حدیش پیش کر رہا ہوں جواب میں اشرم بشرہ کو پیش جو باریک تھا اس کو ذہن نہیں جا رہا تھا کہ تو حدیث کو پیش کر رہا ہے ابھی تشریح کے ساتھ اور وہ من پیش کر رہا ہے حزیز کو اشرم بدشہ کے تو شری کے ساتھ فرق یہ تو بادشاہ بڑا سمجھدار آدمی تھا دانش بال ضرور تھا تو شیخ احمد صاحب کہ چپ ہو جاؤ حدیث بات اشرم بدشاہ زیادہ نہیں سمجھتا ہے Şi, لا, زیادث لا, زیادث لا, حدیث لا. پر مشرق مشرق غلط نہیں تعمیر رہے گی بات کی رہے گی مطلب کہ شان لما جو اللہ نے میں جیم کے بڑی شان تھا ہمارے صاحب کو ساری دنیا اسلام میں کا لوہ فلسطین کی زمین بیچنے کا فتوا ہوا تھا مصر والوں کہا کے بیچو دو بندہوں نے کہا کہ بیچنا حرام ہے یہاں یہ ریاست بنائیں اصلیت حاصل کی ریاست بنائی اس بات کے ٹھیک چودہ بارہ یا چودہ سال بعد ریاست کریں پھر اظہر کا مفتی کہتا تھا کہ اگر مجھے اگر یہ اشرف علی تعلمی صاحب زندہ ہوتے تو میں ان کی زیادہ کے لیے جاتا لیکن اب میں اس کی قبر کی زیادہ کو ضرور جاؤں گا تو اس کو اللہ نے اتنا خیال دیا ہوا تھا جب آدمی سنل کہ نیت کرے تو پھر پوری نیت کرے سواد چندردے والا رہے بولے سواد اس کا ڈنڈا جو ہے نا وہ اس کو دو اس کا ڈنڈا سمپ لے والے آؤ آدمی کی طرف اشارہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس کا کی فائدہ کیا ہو سرڈ پلے جاؤ معمولی خبر انداز ایسا وقت آئے گا جب کہ تکوین والوں کا تکوین والے جو ہیں یہ ججال کا ساتھ دے رہے ہوں گے تب اس کو حکومت حاصل ہو کر گئے تو اس کے کارکردگی ہو سکے کیونکہ اس وقت کے تقریب کا فہم جو ہے وہ مکمل سلب ہو چکا ہو اور ہم ہمارا گے اس وقت بھی اپنی بات پر ڈٹ کر کھڑے ہیں ہم کسی بھی نجی دین شکار اس وقت نہیں رحمان بابا والا شہروں آیا <تزوج> حضرت الجہان والا يا والدي ان الله يخطب لكم بالارض واش اليوم يخطب لكم في العالم كله الله ايه كترجمه كروجي الله فرك له ايه هنا من الغرب عشان دي في كان من هنا قاعد صار في ضمانات فضلنا مشكونين الله فين الله آپ کو ساتھ پڑو جیسے پڑوجی کتابی یو وی پتر جہان اس کو Он не сказал ни единого слова. Я умитаю по-русски, "Джан, помни сума". С любовью, с молитвой. Что мне стопать не поруссно? О мой жде اگلا شہر اس میں ہے کہ وہ بین جان برن کما وہ کیسا ہے جیسا آخری شہر جو ہے جی آپ Something required to write Nothing explained Theấy also one had never been ötty The favour of the people who seen elas The купle corner of Matthew is still the pride That is what it is The love of such a glory is just the love for his مجھے آکرمشند نو ری جنو ببو گن کی مندا دستکار درگا مجھے آکرم شینی فی گی او پبو گنتی ملا دست دادا نظر مانے بسو رو ہے بسوں گا درد ہر دوارمن فیل روز نقشر خوش خا ہے من خوشی گھر تم حصہ نہ خوشی حس نگاہ کر آپ سارے عالم سے غنی ہیں متنی ہیں اور میں تبدیل ہوں آ, روز میش میری یہ درخواست کو فرمائی فرمائیے اگر اگر میری گناہ اگر میرے, میرے مار کا حساب آپ ضروری سمجھتے ہیں ان کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے رکھیں یا میرا حساب کتاب ضروری تھی آپ نے کرنا ہی ہو تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم نکال کر چھپا کرتی تھی وہ کہ مجھے وہاں فرمندین ہو عالم روز منفیر عزر ہائے منتظیر گر پی بی کامم نا کیر عزم گاہے مصطفیٰ اللہ مبارک برا تو دونوں جہانوں سے بینیاب ہے اور میں جو ہے من فقیر ہوں اور روز قیامت ہمارے عضر کو قبول فرمانا اور ہمارا کتاب ضروری ہو ہی جی رہا ہو تو جناب نے سورج اللہ لگائے سے لکھا مبارک بھارت کو کر کرنا کتاب شاہ کے سامنے ہماری منتقلی